نمبر پانچ خذاب کے معاملے میں یہودیوں کی مخالفت عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان لا يصبغون فخالفوهم حضرت ابو حريرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چات فرمایا یہود و نصارہ خذاب نہیں لگاتے تم لوگ ان کی مخالفت کرو یعنی خزاب لگایا کرو